دی جائے گی جی محمد منیر قریشی محمد منیر مدنی آ, بھائی جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں یہ <laughs> تو شبلی بھائی کے لیے کرنا چاہیے تھا لیکن کیونکہ یہ بھی قریشی بھائی ہیں نا تو چونکہ ان کا روم ہے تو کس شعر کی آمد ہے کہ رن کہاں پر رہا تو شبلی بھائی بھی شہری ہے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جناب جناب مدر کے ساتھ ایک پی ایم تھا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جناب قبل حضرت صاحب اور حضرت محفل جناب حضرت صاحب ماشاء اللہ اتنا پیارا جو لفظ پاک آج ہم نے سنا ہے ابھی تک جو ہے وہ سرور قائم و دائم ہے جناب اور سبھی بھائیوں کے لیے یہ بھی اتنا عرض ہے کہ حضرت صاحب کا جو یہ سورہ احزاب مبارک نمبر ففٹی سکس کے جو ہے آج کا بھی بیان مبارک اور اسی طرح آج جو ہے تیسرا حصہ تھا اس بیان مبارک کا تو تینوں حصے جو ہیں فرنٹ پیج پر حضرت صاحب کی ویب سائٹ کے فرنٹ پیج پر جو ہے یہ تمام بیانات موجود ہیں براہ کرم جو ساتھی نہیں آ ہیں خصوصاً ان بیانات کے بارے میں ضرور بتائیے گا ویسے تو سبھی بیان ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں لیکن جو ہے یقیناً جو بھی سنے گا انشاءاللہ العزیز اس کا ایمان تازہ ہوگا اور اس کی جو ہے بھلا ہوگا تو یہ تینوں جو ہے اس, اس, اس, اس پارٹ میں جو ہے حضرت صاحب کی ویب سائٹ ہیں ذکر نیٹ پر بھی مدنی نیٹ پر بھی یہ تمام ویب سائٹ پر جو ہے فرنٹ پیج پر بھی موجود ہیں اور جو ہے درس قرآن پاک سیکشن میں بھی موجود ہیں تو براہ کرم ساتھی سے یہ درخواست ہے اگر جو ساتھی نہیں آ سکے ہیں انہیں ضرور بالضرور بتائیں تاکہ وہ جو ہے یہ بیانات جو ہیں سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں اور جو ہے اپنا بھلا کریں انشاءاللہ شاء اللہ جزاک اللہ جناب حضرت صاحب جناب علی آپ کی خدمت میں, میں سوال ہے میرا ہمارے حنت بھائی نے سوال کیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں ارج کرتا ہوں جناب ہمارے حنت بھائی نے حضرت صاحب آپ کی خدمت میں موتبانہ سلام ارض کیا ہے اور سبھی حاضر محفل کو بھی حنت بھائی کا جو ہے سلام انہوں نے بھی جناب لکھا ہے کہ حضرت صاحب آج جو بیان سنا اس قدر ایمان افروز ہے کہ دل کرتا تھا کہ مفتی صاحب بیان فرماتے رہیں اور ہم سب یوں ہی یہ پیارا بیان سنتے رہیں جزاک اللہ خیر رب العالمین ہمارے قبلہ حضرت علامہ مفتی صاحب کو صحت و دین گیا تھا فرمائے اور حضرت صاحب کا یہ فیض ان شاء اللہ عزیز قیامت تک جاری و رہے تو جناب حضرت صاحب ساتھ ہی ان کا سوال ہے کہ علامہ محمد ہاشم علامہ محمد ہاشم سندھی صاحب نے درود شریف پر ایک کتاب لکھی ہے اور اس کو مولانا محمد یوسف لدھانوی نے سات منزلوں میں مرتب کیا ہے تاکہ روزانہ ایک منزل پڑھیں براہ کرم یہ بتا دیں کیا درود شریف اس کتاب کے مطابق منزلوں میں پڑھنے بہتر ہے یا صرف یعنی جیسے ماشاءاللہ اللہ آپ نے اتنی پیاری پیاری درد پاک بتائی ہیں ان کے مطابق جو ہے پڑھیں براہ کرم اس بارے میں بتا دیں جزاک اللہ خیر جی میرے بھائی میں نے وہ کتاب پڑھی ہے بہت اچھی کتاب ہے آ, حضرت علامہ مولانا محمد آشم چٹری رحمۃ اللہ ہے, تعالی علیہ ہمارے اصل میں سے ہیں بہت بڑی شخصیت سے. اور مجھے ان سے خاص انس ہے ایک تو چونکہ حنفیت کا انہوں نے بڑا کام کیا اولیاء میں صرف میں اسپیشل ان کی قبر کی زیارت کے لیے چھٹا گیا اور وہاں میں نے ان کی یہ قرآمت تھی کہ چونکہ ان کی قبر جہاں ہے وہاں بہت ساری قبریں اور اوپر چھت نہیں ہے سنگے مرمر وغیرہ لگا ہے سب قبروں پر جو قریب قریب ہیں دوپہر تھی شیٹ کی گرمی تھی جون جولائی کے دن تھے تو وہاں چونکہ اب ننگے پاؤں جانا تھا تو سخت پتھر جو تھے وہ ٹپ رہے پاؤں نہیں رکھا جاتا تو لیکن جب جلدی جلدی قدم اٹھاتے حضرت صاحب مولانا محمد آشم چھٹ کی قبر پر پہنچے تو یقین جانیے بخدا ان کی قبر کے ارد گرد جتنے پتھر تھے سب ٹھنڈے تھے اتنی دھوپ کے باوجود سب ٹھنڈے پتھر تھے اور اتنی دیر وہاں کھڑے رہے زیارت کی اور وہاں آ یعنی فاتحہ شی پڑی تو ایسے تھا جیسے جیسے مسجد نوی شی یا ہر میرے پتھر نہیں ہیں کہ گرم نہیں ہوتے وہ, وہ پتھر نہیں عام پتھر ہیں یہاں تو خاص پتھر ہیں نا گرم نہیں ہوتے لیکن وہ عام پتھر ہیں لیکن, پتھر ہیں لیکن گرم نہیں ہوئے اور جتنی دے کھڑے رہے پتے نہیں چلا کے نیچے دھوپ ہے اوپر اور نیچے پتھر ہے نا لیکن جب دعا مانگ کے واپس ہو, اب پلٹے تو وہاں بھی علماء کی قبریں ہیں ان کے خاندان کی اور دیگر مولانا عبد الجی چٹوی وغیرہ کی اور اب بہت سارے بزرگوں کی علماء کی قبریں وہ وہاں سے گزرے گئے تو پھر اسی طریقے سے گرمی لیکن حضرت صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی قبر ٹھنڈی تو میرے خیال میں یہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے نا کیا نام ہے اس کا ذریعہ القبول شاید ایسا کوئی نام ہے وہ اصل میں انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی جتنے درود ہیں ان کو نقل کر دیا بہت بہترین کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے میرے بھائی یہ ایسا موضوع ہے کہ جس میں آدمی تھکتا نہیں ہے جس میں انسان کا دل نہیں بھرتا وہ کتاب پڑھیں بہت اچھی ہے دلائل الخراشی تو یوں سمجھ لینا کہ جیسے سب کتابوں کی دور شیف یوں سمجھیں جیسے ماں ہوتی ہے کیونکہ اولیاء کے ورد میں رہی نا ایسے تو درود و پر سعادت و دارین جو ہے علامہ یوسن بانی کی سب سے بڑی کتاب ہے اتنی بڑی کتاب میرے علم میں نہیں ہے کو روشی پر ہاں ایک جو ہے وہ کیا نام ہے بزرگ ہیں تو سندھ کے عبدالرحمان چور بھی انہوں نے تیس پاروں میں دروشی لکھا جیسے تیس پارے قرآن کے ہیں نا انہوں نے دروشی پر تیس پارے لکھے اور وہ امی آدمی ہیں تو وہ چونکہ میں بارہ پڑھ نہیں سکتا کتاب مجھے دستیاب نہیں ہو سکی لیکن یہ کتاب بارہ میں نے پڑھی ہے کیا نام ہے سات الدرائن پڑھی ہے افضل و پڑھی ہے جامع اسلوات بہت اچھی کتاب ہے علامہ یوسف بن صلہ بحانی رحمت اللہ کی جلال الخراش بھی بہت اچھی ہے اے یہ جو ہے مولانا اشف شٹفی صاحب کی یہ بہت اچھی ہے القول البدی یہ کتاب آثار کے لحاظ سے سب سے اچھی ہے یا پھر جلال افہام یہ بھی اچھی ہے مولانا مسجد الدین فروز آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اسی موضوع پر اصلاطول ببشر وہ بھی الحمدللہ بہت اچھی کتاب ہے اسیلات و البشر اسی طریقے سے قاضی بن اس اسماعیل کی فضر و سلاط نبی ہے کتاب و سلاط ابن ابی آسم کی ہے اور القربہ اللہ العالمین العلامین جو ہے علامہ ابن بشکوال کی ہے اسی طریقے سے علامہ ابن صحبان کی ایک مجموعہ چھپر اس میں پانچ کتابیں ہیں دوشی کے موضوع پر وہ بھی بہت اچھی جو ہے کتاب ہے الفجر منیز مولانا حضرت علامہ کہانی رحمت اللہ پرانے بزرگ ہوں ان کی کتاب ہے بہت اچھی کتاب ہے اسی طریقے سے آ... علامہ ابو بکر قطلانی اشار صحیح بخاری ان کی کتاب ماشاءاللہ اللہ آ... چھپ گئی ہے بسان محمد بارود آ... شامی ایک محقق ہے انہوں نے بہت اچھے انداز میں اس کتاب کو اشارہ کر دی ہے اسی طریقے سے عبد العلم علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ویسے تو انہوں نے تلخیص لکھی ہے اس کی القل البدی کی لیکن انہوں نے بہت سارے مزید اس میں جو ہیں وہ اضافے بھی کیے ہیں یہ بھی کتاب جو ہے وہ دروشی میں بہت اچھی ہے اسی طریقے سے مطالعہ مصرات علامہ خاصی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یہ کتاب بھی بہت اچھی ہے تو اس طریقے سے اور بھی بہت ساری دروشی کی کتابیں ہیں جتنی بھی آدمی پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ پڑھے